ولي المغدور انه فيه ولي المقتول عمدا وري العمد ولي المقتول عمدا با فبارا دوارث الموت عمدا كي ياخذ الديه اذا اخذ ديتهم قولي شيء لكسان انت اخذ الكساس اذكر ذكر كاي شرح الكهبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على انكم يا معاشر خزاه قتلتم هذا القتيل اور دار اے جماعت تقوی الخدا کا قتل قطاص نے قتین در میں خذیل تو خذیل خبرین و انی عاقل دیت زر دیات و لكم داد مساعد بہ حیثیت زید دیات و ركون کہ ادی فمن قتل دين بعد ما قال ذا قاتل قتل میں شداغت نہ داغلہ پارہ پس ما کالے زمانہ چدار وقتل فاہلو بین خیتین و رصد مقتول اہلو اختیار دار دی جب دکت عامت صرف اقساس کے عالت آئی نے دماغ والے فرحمت مسکدار اقساس امام شافیر احمد اللہ امام شافیر احمد اللہ مالک اور خراط احمد احمد العمر فتح والے کتاب کا ساسک قصاص یا فقط کوتباد ایک ملک ساس نور حادثیور موجب قدآمد صرف ایک ساس دے ندی حادث مطلب سنی ناباد رضا القاتل بیر قیاطین مطلق نباد رضا القاتل فسر رضا قاتل, قاتل, فس قاتل نب اختیار دے سمرد اختلاف جہناب موجب موجب اصلی نقد عمد مجبی علی احد العمرین ہوئی زبر خلاف کچہ قاتل قبل دی جات کے ساس نہ آٹھ میر پھر آ گیا بل چا قتل کرے ہنا سکیچ محل موجود کے ساس ہو کے ساس محل قاتلو. قاتل ہو قاتل دمین دنان بس مسئلہ ختم ہو سکا اور شافی کی گرگی چوجب نکت نامت نام جا قصاص ساس ادیت محل کے قصاص آتل و قاتل و محط دیت مال دے دم قاتل فمال و دم اندلان او محددیت مل ده مالشتا ده مقاتل فمار کی وضعیت فرق ہونے شور و صوت مقبول تھا حد ثنا عباس مری الاخبارنی یہ حد ثنا و غیر ثنا یہ ہے واہ ثنا مدن میں غریب مد ثنا مکہ تو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا کام رسول اللہ فقال من قتل له كثير اذا توتی قتل شد غره فارق اتین دا وارث سے مسول پر اختیار ذرا ایر کے دے بخیر دے دے اختیار الرائن اختیار دو رائن کے دے اماذا بیان دے نظر اینو دے رائن اما ایو دا یا بدل دیات ور و اما ایقات یا ور کو رشی قصاص یعنی قاتل ور کو رشی قصاص کی وقار قام اور جو من اہل من فات ہے سید عمر وارہ نے قالوا ابو شاہ وقالا تیار صلی اللہ خطبنی جاءت قال عباس عباس نے مراد عباس اندنوارید چکم راوی دے درواید اکتبو لی فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو بے شاہ و هذا لفظ حدیث احمد خالب اکتبو لی یعنی خطبتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در دلیل در جواد و آخر امر در نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدی قطر بعض اخذیل دیت چاہچہ قطر فسد اخذیل حکم سلے عن فیمن قطلا بعد اخذ دیے تھے آفن کو خا مخاب سازکی گی آفن کمار چاہتا کرے فسد حقدیت نا دنیا کی مخاب مقاب اجرافی آخرت کی مرحو